اور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے کیا ہم نے رحمات اللہمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کو پوجا ہو